زور سے ہاں تشریف رکھیے یہ بتائیے کہ کسی آدمی نے ایک لاکھ روپئے کے شیئر لیے تو آج وہ پان باندھنے کے لائق بھی نہیں ہے ساتھ میں پہ کمپنی نہیں ہوتی اور شیئر جاری ہو جاتے ہیں کوئی شیئر بازار کا آدمی یہاں بیٹھا تو تصدیق کرے ہم لوگوں کو منع کرتے تھے لوگ کہتے مولوں کو کیا پتا معیشت کیا ہوتی ایک دور ایسا آیا تھا شیئر بازار میں کہ لوگوں نے میں بھی بیپاری میں رہتا ہوں نا, بیپار کرتا نہیں لیکن بیپار سمجھتا ضرور تو شیر خرید لے دکانیں بیچ کے شیر خرید لیے مکان بیچ کے شیر خرید لیے پتہ چلا کہ سارے شیر ردی پیپر بن گئے دکان بھی گئی گھر بھی گئے تب پتہ لگا کہ مولوی صاحب صحیح کہتے ٹھیک اب مجھے بتائیے آپ آپ اگر اس سسٹم کو سمجھتے کوئی کمپنی کوئی میل کوئی گھی کا کارخانہ کچھ اگر قائم کیا جائے اس کی فیزیبلٹی بنتی یہ بتا دوں آپ کو کہاں یہ ہے خرابی مثلا اگر کوئی میل پچاس لاکھ میں لگ رہی ہے اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے دو کروڑ کی وہ ظاہر یہ کرے گا کہ پلاٹ میرا ہے پچاس لاکھ میں دوں گا اور ایک کروڑ روپیہ بینک قرضہ دے اسی قسم کا ہے نا چلیے صاحب ایک کروڑ بینک سے قرضہ لیا اور بتایا کہ پچاس لاکھ میں لگاؤں گا یہ بتایا کہ پچاس لاکھ کا یہ پلاٹ ہے ابھی آپ نے دو تین دنوں میں آپ نے دیکھا وزارت تجارت کے وزیر جو ہے سینئر امین فہیم صاحب کئی کروڑ روپیہ ان کو بینک میں داخل کرنا پڑا ایک کراڑ کے پلاٹ کی ویلو تھی دس لاکھ انہوں نے کروڑ بتائی کسی کی تھی پچاس لاکھ انہوں نے تین کروڑ بتائی اب جب وہ چلی انکوائری ایف آئی اے میں تو ان شرافت کے ساتھ سارے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تو جب ایک طریقے سے بنتی اب آپ سنیے جب آپ کوئی انڈسٹریز لگانے کے لیے بینک سے سود لیں تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ کنٹری ڈیولپ ہو میل لگے روزگار ہو وغیرہ وغیرہ تو آپ کو کم پیسوں کی شرح پر سود دیتی ہے جو مشینری باہر سے آئے اس کا سود الگ ہے جو مشنری آپ کراچی کے پاکستان کی لگا ہے اس کا سید کو سود کا ریشو جو ہے وہ مختلف ہے اب آپ اندازہ لگائیے وہ اس نے یہ کہہ دیا پچاس لاکھ تو میرے پاس اس نے, اس نے میل لگا دیا پلاٹ اس کے پاس موجود ایک کروڑ روپیہ جو اس نے اسٹیٹ بینک سے قرض لیا ہے نا یہاں سے قرض لے کر تجارتی بنیاد پر قرض لیا نفی کی بنیاد پر یہ حبیب بینک میں رکھوا دیا یہاں بینک کو سود دے رہا ہے چھ فیصد وہاں سے لے رہا ہے بارہ فیصد اس کا بھی ہو گیا اور بج گئے لیجیے وہ کہتے میری لال کتاب میں نکلا یوں کہ تیلی کے بیل نے قاضی کے بیل کو مارک جا بیٹا گھانے کا بیل بھی گیا پچاس اور ڈنبر ساری زندگی بالکل بیٹھ کر کے کھاتا رہے گا یہاں چھ فیصد دے گا وہاں سے بارہ فیصد لے گا میل کا بیڑا غرق اور اگر ڈیفالٹر ہو گیا اور یہ ساری میل اگر بکی تو وہ زیادہ سے زیادہ پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ کی بکے گی اور بینک کا پھنس گیا ایک کروڑ یا پاکستان کا دیوا لینی ہوگا تو اور کیا ہوگا اس لیے شیر فیکٹری ساتویں آسمان پہ بھی نہیں شیر ہو گیا اور کرپشن آپ نے دیکھا کچھ سسٹم تو جانتے نا ہمارے یہاں کیا ہے ایک سو شناختی کی کارڈ کی فوٹو کاپی پانچ ہزار میں بکتی جیسے اس کی اپلیکیشن بھری جاتی ہے نا تو آپ سے لے کر ادھر سے, ادھر سے لے لیا جاننے والوں سے اور اس کو پن کر کے ایک سو اپلیکیشن بینک میں لگا دیں شیئر خریدنے کے لیے ٹھیک ہے سا وہ ایک سو شنات کی کارٹ کی کاپی پانچ ہزار میں بکتی اس میں تو کچھ نہ کچھ تو لگ جائیں تو اب ایک جگہ کرپشن ہے یہ تو وہ اونٹ ہے بھائی جس کا کوئی کل صحیح نہیں کوئی ٹھکانے سے نہیں چل رہی ہے معیشت تو یہ میں نے اپنا نظریہ آپ کو بیان کر دیا اور یہ بالکل فیکٹ آپ جس سے چاہیں جو شیئر بازار کا آدمی ہے ان سے معلوم کر لیں کہ رات میں پتی تھے صبح کلاش ہوگا اس لیے وہ سسٹم جائز نے ایک منٹ ٹھیک ہے نا اب اس میں یہ ہے نا مفتی وکار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب ہے وکار الفتاوا اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بان کیسا مفتی صاحب کا نظر یہ تھا کہ گیارہ روپے والا بانڈ جو ہے نا وہ صحیح نہیں اس لیے کہ جب ایک انعام نکل جائے تو ایک روپے کی پرچی پھر پھاڑ دی جاتی ایک روپیہ کم ہو گیا یہ جوا اور حکومت اگر پیسے لے کر بطور انعام لوگوں میں تقسیم کرے تو وکار الفتوا میں بانڈ رکھنا بانڈ کا بیچنا اور اس کا انعام نکلنا یہ دونوں جائز جب بنوری ٹاؤن سے فتوا نکلا کہ جناب یہ جوا ہے تو میں نے مفتی صاحب کو ولی حسن ٹونکی ان کے بہت بڑے مفتی تھے جو انتقال کر گئے تو ان کی طرف سے یہ آیا تو میں نے ملا کر مفتی صاحب کو فون دیا اور بات کروائی جناب ٹونکی صاحب سے مولانا الدین صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جوئے کی تعریف سے متعلق کوئی کتاب آپ کے پاس ہے اس میں نکال کر اس کو جوا ثابت کریں کہ پرائز بانڈ جو یہ جوا ہے تو مفتی ولی ٹونکی صاحب مفتی وکار صاحب کے سامنے بان کو جوا ثابت نہیں کر پا ہے تو مفتی صاحب کا فتوا ہے اور وکار الفتوا میں موجود ہے اور ہمارے پاس وہاں موجود ہے جب چاہے آپ لے کر دیکھ یہ ہماری نہایت کم نصیبی ہے کہ پورے ملک میں شیرز میں کوئی ایسا شیر نہیں کہ میں آپ کو یہ حلال ہے اور ایک آدمی کا پیسہ ہو تو یہاں پیسہ لگا کر کوئی حلال یا طیب آمدنی آپ اپنا ہے یہ بد قسمتی ہمارے ملک کی کوئی ادارہ ایسا پاکستان میں نہیں